پھر اے محبوب جو تم سے اس کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آہم بلائیں اپنی بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپن عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپن جان اور تمہاری جان پھر مباہلا کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالیں